الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا امام عشق محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت میرے آقاِ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بڑے ہی خوبصورت کلام ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور ان کلاموں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک خوبصورت کلام کو شروع کیا تھا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار آقا اس شیر میں آلہ حضرت کیا خوبصورت انداز میں التجا کر رہے کہ آکا میں بظاہر اپنی کوتاحیوں کی وجہ سے آپ سے دور سہی مگر آپ اپنی خدا داد, طاقت اور اختیارات کی وجہ سے مجھ سے دور نہیں ہیں آپ تو میری فریاد رسی فرما سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو اسلام کو فرمایا گیا کہ آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور قریب ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ غلام جب پکارے تو آقا فریاد رسی فرمائیں اتنا قریب ہو کر مدد نہ فرمائیں یہ کیسے ممکن ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں آکیس رات وسلام کی بارگاہ میں ارض کر رہے گویا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے آقا میری فریاد سن لیجیے میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار آقا میں پن لو سن لو میری پکار اللہ, اللہ اللہ اگلے شیر میں اپنے غم کا اپنی دل گرفتگی کا کس طرح اظہار ہو رہا ہے آکا مجھا کوئی غمزدہ نہ ہوگا مجھ کوئی غمزدہ نہ ہوگا تم نہیں غم گسار کا یعنی یا رسول اللہ پورے زمانے میں مجھ سے بڑا غمزدہ کون ہے اور آپ سے بڑا دکھی دلوں کا سہارا کون ہے کیا خوبصورت انداز ہے کیا کہ آقا آپ تو جانوروں کی بھی فریاد سنتے ہیں. اونٹنی نے آپ سے فریاد کی آپ نے اس کی فریاد سنی ہر کی فریاد سنی طرح طرح کے جانور آ کر آپ سے عرض کرتے آقا آپ ان کی فریاد سنا کرتے ستون رونے لگا مسجد شریف میں آپ نے اس کو سینے لگایا آکا میں تو آپ کا امتی ہوں غم زدہ ہوں پریشان ہوں آپ سے کر رہا ہوں اے میرے آقا مجھ گناہ کی بھی فریاد سن لیجئے میرے غم کا بھی کوئی مداوا کر دیجئے امیر علیہ سنت نے بھی ایک خوبصورت انداز میں اس طرح پیارے آقا سے ایک استغاثہ عرض کیا نا تیرا سانی کہاں شاہ کونوں مکان مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے افو کرم کا شہید ہو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے یعنی آقا آپ دخی دلوں کے سہارے ہیں غمزدوں کی مدد کرنے والے ہیں میں بہت زیادہ غمزدہ ہوں کرم فرما دیجئے آقا علیہ سرات اسلام تو وہ ہے نا کہ تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کھا کیا لکھا حضرت نے مجھ سا کوئی غم زدا نہ ہوگا تم سا نہیں غم گزارا کا مجھ سا کوئی غم زدا ہوگا مجھ سا کوئی صدا نہ ہوگا تم سا نہیں وم سا نے کتنی خوبصورت انداز میں لفظ خزاں اور بہار کو استعمال کیا آکا پھر مو نہ پڑے کبھی خزاں کا پھر پڑے کبھی خزاں کا دے دے ایسی بہار مو نہ پڑے یعنی ہمت نہ ہو یہ محاورہ ہے حوصلہ نہ ہو یعنی خزاں کا بھی حوصلہ نہ ہو خزاں وہ موسم ہوتا ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں بے رونق ہو جاتے ہیں اور بہار سے مراد آپ جانتے ہیں کہ جس میں پھول پتے کھل جاتے ہیں, ہیں آکا آپ کے عشق کی ایسی بہار دے دیجئے اپنی محبت کی ایسی بہار عطا کر دیجئے کہ کبھی خزا کو ہمت ہی نہ پڑے کہ میرے اس چمن میں وہ آئے اور آپ کی محبت مجھ سے دور ہو جائے یہ زندگی کا وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنا ہے آخرت میں بھی کام آنا ہے امیر علیہ سنت اپنے ایک شعر میں لکھ دے نا کہ دولت عشق سے لاہ یہ جھولی بھر دو بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے اعلی حضرت اس بہار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آقا بس ایسی بہار مل جائے اعلی حضرت نے کئی اشار میں ان بہاروں کا ان پھولوں کا اس موسم کا تذکرہ کیا ایک خوبصورت کلام میں لکھتے ہیں نا سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تو کیا خوبصورت انداز میں عشق کے رسول کی غلامی رسول کی بہار مانگی ہے اور ایسی مانگی ہے استقامت کے ساتھ کہ آکا پھر کبھی سے خزانہ آئے ایمان سلامت رہے آپ کی غلامی سلامت رہے سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں پھر بونا پڑے کبھی خزاں کا دے دے ایسی بہارا کا پھر مونا پڑے کبھی بہارا دے دے ایسی بہا کا کیا خوبصورت شیرب ہم سننے جا رہے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں جس کی مرضی خدا نہ ٹالے جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نام دار نامدار نام دار سے مراد نامی گرامی کیا خوبصورت بات لکھی ہے آلہ حضرت نے کہ نبی پاکرات اسلام جن کا چرچا سارے عالم میں ہے وہ نامی گرامی آکا ہیں جن کی مرضی خدا بھی نہیں ٹالتا بلکہ فرماتا ہے اے حبیب تجھے تیرا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا سبحان اللہ حال حضرت ایک اور جگہ بھی تو لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کمال کی بات فرماتی ہے رض کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے اللہ غنی بات یہ ہے کہ رب کے حبیب ہیں اور حبیب کی بات کون ٹالتا ہے نبی پاک علیہ سرات تو وہ ہے نا جس کے بارے میں آلالت لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کس قدر خوبصورت کنیکشن ہے طرح خوبصورت راستہ کس طرح خوبصورت واسطہ ہے؟ حضرت لکھتے ہیں نا بخا خدا کا یہی یہاں نہیں وہ وہاں نہیں تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں پھر کیسے مرضی ٹالی جا سکتی ہے حبیب کی جو بات ہے تو سبحان اللہ آل حضرت لکھتے ہیں جس کی مرضی خدا نہ ٹالے میرا ہے وہ نام دار کا جس کی می خدا انگلی شیر میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے گریہ وزاری کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں آلہ حضرت فرماتے ہیں سویا کیے نابکار بندے رویا کیے زار زار آکا اب یہاں نابکار سے مراد کیا ہے؟ نابکار سے مراد ہے میرے میچ اسلام میں نالائک اور زار زار سے مراد بہت زیادہ رونا نبی پاک علیہ السلام کی وہ راتوں کو رونے کو یاد کیا جا رہا ہے مولانا حسن ندرہ خان صاحب نے اپنے کلام میں لکھا نا کہ ہائے پھر خندائے بے جام میرے لگ پر لپ ہائے بھول گیا راتوں کا رونا را। اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو مستفی نے دریا بہا دی ہے اس شیر میں آلہ حضرت نے اپنی کیفیت یعنی امت کی کیفیت بھی بیان کی ہے اور نبی پاک کا انداز بھی بیان کیا کہ ہم جیسے نکمے تو ساری رات غفلت میں سوئے رہتے ہیں مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ساری رات امت کی بخش کے لیے رحمت کے لیے رو رو کر دعائیں فرمایا کرتے حضرت عائشہ صدیقہ مرتبہ ایک پوری رات یہ آیت تلاوت فرماتے رہے اور رو رو کر ابت کے لیے دعا فرماتے رہے وہ آیت کیا ہے وہ آیت قرآن کون سی ہے آئیے تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ بھی سنتے ہیں وَإن تغفر لهم فإنك أنت الحكيم اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا جی میرے بچے اسلامی بھائیو سنا آپ نے ہمارے آکا علی اسرات اس امت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کیا کرتے نبی یہ پاک کے ان رت جگوں کو ہمیں یاد کر کے اس بات کی نیت پکی کر لینی چاہیے کہ اب نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے آل حضرت کیا لکھتے ہیں کہ سویا کیے ناب کار بندے رویا کیے زار زارا کا سویا کیے ناب بندے رویا کیے زار زا کا رویا کیے زار زا را جب اسلامی بھائی ہم دو اشار کو ساتھ سنیں گے اور دونوں کی شرح کو ساتھ سمجھیں گے کمال کی بات کرتے ہیں اعلی حضرت کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا سبحان اللہ اعلیم آل رسمت لکھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بھول کر رہے ہیں دنیا کے بادشاہ کہ آقا سرت السلام کے ہوتے ہوئے وہ آقا کہلائیں ارے آقا تو وہ ہیں کہ ان کے ادنا گدا پر مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار آقا تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں ایک اور شاید لکھتے ہیں نا منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو میرے آقا تو وہ ہیں جن کے در پر بڑے بڑے, بڑے بادشاہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں فروم دا ڈے ون یہ پاک دنیا سے جب سے پردہ فرمایا صحابہ کرام اس کے بعد اس زمانے کے بادشاہ تو کبھی گدا بن کر محمود غزنوی اورنگ زیب عالمگیر ہارون رشید جیسے شاہان اسلام بھی جو ہیں جب پیارے آکا کے در پر حاضری دیتے تو گداؤں کی مانن اور کیوں نہ گدا بن کر آئے کہ میرے آقا کا در ہے جس کے بارے میں آلہ حضرت خود تو لکھتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ارے تاجداروں کو بھی جھول وہی سے بھری جاتی ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو آقا کہے یہ کتنی بڑی بھول ہے ایک اور جگہ کیا خوبصورت شاعر نے لکھا نا ان کا منگتا بلکہ آلہ حضرت نے اپنے اشار میں لکھا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے من ام رگڑ کر ایڈیاں آقا علی اس رات السلام کی شان کیا ہی درالی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے تو آقا کا در تو وہ ہے جہاں سے گداؤں کو فقیروں کو غریبوں کو بھی صدقہ ملتا ہے امیروں کو تاجداروں کو دنیا کے بادشاہوں کو بھی صدقہ ملتا ہے کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ آکو کے آقا ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایک اور جگہ علیہ حضرت اس بات کو بڑے بریفلی انداز میں سمجھا دیتے ہیں کہ سارے اونچوں سے اونچا جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی فارسی شاعر نے بھی بات ختم کر دی نا لا یمکن کے کما کانا حق کو ہو بادس خدا بزرگ توی، قصہ مختصر تو آقا ہی سب کچھ ہیں اور ان کے در کے ہوتے ہوئے ان کی گدائی اختیار کرنے کی بات تو کی ہے۔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 پہ مٹ جائ ان کے ادنا گدا ایسی ایسی ہزار آقا ایسی ایسی ہزار آقا اب بات کرنی ہے اترے کلام کی جی ہاں کیونکہ بات کرنی ہے امام اہل سنت کے خوبصورت مقتے کی آخری شیر میں الازت لکھتے ہیں اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا كبل بوار آکا اب یكر البوار بوار یہ عربی کا لفظ ہے یعنی ہلاکت اس کے قریب بھی نہ آئے یا رسول اللہ ایسی نگاہ عنایت فرما دیجئے کہ ہلاکت قریب نہ یہاں ہلاکت سے مراد یقیناً آخرت کی بربادی بھی ہے ایمان کی بربادی بھی ہے کہ آقا ایمان بھی سلامت رہے آخرت میں بھی خیر رہے ہلاکت میں مبتلا نہ ہوں بس خیر ہی خیر میرا مقدر رہے خوبصورت دعا جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے نا اللہ مرب بنا آتی نہ دنیا حسنا وہ فی اللہ آخر اتحاسنتا ہوں کہ نہ دنیا میں بھی خیر رہے آخرت میں بھی خیر رہے یا رسول اللہ ایسی نگاہ رحمت رضا پہ کر لیجئے اور عرض کرتے ہیں آکا اعلی حضرت کے صدقے کے ہم پر بھی ایسی نگاہ رحمت ہو جائے کہ نہ دنیا میں ہلاکت قریب آئے نہ موت کے وقت ہلاکت یعنی ایمان کی جو ہے وہ چننے والی ہلاکت قریب آئے نہ آخرت میں عذاب کی ہلاکت قریب آئے یہاں بھی خیر وہاں بھی خیر ہمارا مقدر رہے آئیے اسی تصور کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں کہ اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یقرو البوار آقا اتنی رحمت رضا پہ کر لو اتنی رحمت رضا جب اسلامی بھائیوں خوبصورت استغاثہ پیارا انداز اپنایت اور محبت اور التجاؤں کا انداز اس کلام میں موجود تھا اللہ کریم ان التجاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے خاص نگاہ عنایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا ہوگا اس کو سنیں گے بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے صلو